سورت الع مکی سورت ہے ان مکڑی کو کہا جاتا ہے اسپائڈر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام الف ائیں لا یت رکھو یقولو یقول آ منا وم لافتن کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا لگتا ہے کہ منہ مو موڑ کر بات کی جا رہی ہے حالانکہ یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے حچ بنناس انداز دیکھیں کتنی ناراضگی کا انداز ہے پس منظر اس کا یہ ہے مکے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا مکہ والے ظلم اور ستم کے پہاڑ اس پر توڑ دیا کرتے تھے شدید ان پہ تکلیف کی کیفیت تاری تھی خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ یہ ایک لوہار تھے بخاری میں اور ابوداود نسائی میں نقل ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرقین کی سختی سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے ایک روز میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گسیڑ دیے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آئے اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے ہزر موت تک بکھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا کہ وہ خوف کرے یعنی کہ جب دین کی دعوت آتی ہے معاشرے کے اندر تو جو پہلے پہلے اس کو قبول کرتے ہیں جو پائنیئر ہوتے ہیں ان پر زیادہ سخت وقت گزرتا ہے اور زیادہ سخت وقت گزرتا ہے تو ان کا اجر بھی اللہ کے یہاں پر بہت بڑا ہے لیڈر ہونے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اس کے بعد تو پھر آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے معاملہ جیسے آج کل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اس معاشرے میں اب ایک ایک شخص اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہا ہے وہ اپنی ذات پر اپنی جان پر بہت زیادہ سختی اٹھاتا ہے بہت لوگوں کی باتیں سنتا ہے اس کا زیادہ پرسیکیوشن ہوتا ہے یا سورا کی ہم نے آیات پڑھی حجاب اگر کوئی عورت شروع کرتی ہے تو کتنی اس کو تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں گھر والوں کی طرف سے شوہر کی طرف سے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جب سٹینڈ لے لیتی ہے وہ ثابت قدم رہتی ہے تو پھر وہ لیڈر بن جاتی ہے پائینیر بن جاتی ہے پھر آگے بھی نسلوں کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے اس کی اولاد کے لیے بنا بنایا سسٹم ہوتا ہے ان کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی جو ماں حجاب کرتی ہے اس کی بیٹی کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے جو باپ پانچ وقت کا نمازی ہے اس کے بیٹی کے لیے پانچ وقت نماز پڑھنا پھر آسان ہو جاتا ہے تو ہیں کام بھی مشکل ہے لیکن اجر بھی تو بہت زیادہ ہے تو جب اجر اتنا مل رہا ہو تو پھر مشکلات کا واویلا نہیں کرنا چاہیے خباب ابن ارد کا جو مالک تھا وہ ان کی کمیز اتروا کر ان کو دہتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا کرتا تھا اور جب ان کی کمر کی ان کی پیٹ کی چربی پگھلتی تھی اس سے کوئلے بجھا کرتے تھے اس پر آپ دیکھیے اس پر اللہ کی ناراضگی کہ اس پہ بھی اللہ کو شکایت اچھی نہیں لگی تو ہم ذرا اپنا سوچ لیں ہمیں کسی نے کبھی جلتے کوئلوں پر لٹایا صرف چند باتیں صرف چند کڑوی باتیں صرف لوگوں کی اتنی سی بے رخی اگر وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم کے قابل نہیں ہیں پھر لوٹ جائیں اپنی پرانی جہالت کے اوپر رہیں اسی حال میں عارضی عافیت کے اندر اور یہ جان لیں کہ لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے وہم لائیو فنون کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا و لقت فتن الدینہ منقبل ہم حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا جو پہلے گزر چکے فلا یادینہ صدقو اللہ کو تو ضروری یہ دیکھنا ہے کہ کون سچا ہے یہ تو اللہ دیکھے گا کہ کون اپنا کلمہ پڑھنے میں سچا ہے ولایا علم نل کا اور اللہ تو دیکھے گا کہ جھوٹا کون ہے اللہ تو جھوٹوں کو بھی دیکھے گا اب آپ دیکھیے کہ قرآن سن کر ہی یہ فرق نمایاں ہوتا ہے قرآن ہی سے کوئی ایمان لاتا ہے اور قرآن سننے کے بعد ہی پھر مشکلات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے قرآن کے سننے والے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے قرآن کو سنتے ہیں کہیں دماغ میں ان کے یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بس سن لو یہ قابل عمل تو ہے ہی نہیں ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ تو یہ ٹیلی ہوتا ہی نہیں تو اف کورس ہمیں ایکسیپٹ تو کرنا ہی نہیں میرے لیے تو ہے ہی امپاسبل جو میرا سوشل سٹیٹس ہے جو میری پوزیشن ہے اف کورس میں تو کر ہی نہیں سکتی ایک اس ایٹیوڈ سے سنتے ہیں کہتے ہیں عمل نہیں ہو سکتا اب ایسوں کا سننا کیسا ہوتا ہے قرآن کا بس ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے اموشنلی ٹچنگ جذباتی قسم کا تجربہ ہوتا ہے جیسے ورچوئل رائڈ ہوتی ہیں نا اسی طرح کی چیز ہوتی ہے قرآن کو سن کر کبھی ڈریں گے کبھی خوش بھی ہوں گے کبھی روئیں گے مگر رہیں گے وہیں جہاں پر پہلے دن تھے قتن کوئی تبدیلی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی ایسے لوگ ان آیات سے ریلیٹ نہیں کر سکتے وہ آؤٹ سائڈرز ہیں وہ ایک سیف ڈسٹنس پر ایک محفوظ مقام پر کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے ہیں انٹریکٹ نہیں کر رہے غیروں کی طرح سنتے ہیں قرآن کو اپنایت نہیں ہے قرآن سے ان کو وہ بالکل نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا بات یہاں کی جا رہی ہے ان کی نظروں میں ایک قرآن کا بالکل اور اسلام کا سٹیٹک ورژن ہے نماز روزہ حد زکات دیٹ سٹ جہاد نام کی چیز ان کی زندگیوں میں نہیں ہے ڈائنامک ورژن نہیں ہے جہادی کنسیپٹ نہیں ہے دماغ کے اندر وہ نہیں سمجھ پائیں گے یہاں ان سے بات بھی نہیں کی جا رہی دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں عمل کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں اب کیا حکم آئے اب مجھ کو کیا عمل کرنا ہے جب عمل شروع کرتے ہیں تو معاشرے کے لوگوں سے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں پولرائزیشن نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے اب جیسے جیسے ان پر آزمائشیں پڑتی ہیں مشکلات آتی ہیں بدلتے حالات میں یہ قرآن ان کا واحد دوست ہوتا ہے مشکلات کے اندھیروں میں واحد امید اور روشنی کی یہ کرن ہوتا ہے اور یہ قرآن ہدایات فراہم کرتا ہے انگلی پکڑ کر سرات مستقیم پر چلاتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ ساتھ نہیں چھوڑتا گرتوں کو سہارا دیتا ہے چلنے والوں کو شاباشی ملتی ہے ہمت ہارنے والوں کو بے صبروں کو ذرا سا ڈانٹا بھی جاتا ہے تھوڑا ایڈمونش کیا جاتا ہے کہ خود پر ترس کھانے کی مظلوم بننے کی بالکل تم کو ضرورت نہیں مشکلات اگر اٹھا رہے ہو تو اپنے لیے اٹھا رہے ہو خود اچھا سلا پاؤ گے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا اسکول ہے یا اچھی یونیورسٹی یا کوئی ایلیٹ قسم کا اگر کلب ہے اس کے داخلے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایسی آسانی سے تو داخلہ وہاں نہیں ملتا اگر وہ سب کو لینے لگ جائیں ہر ایک کو داخلہ دینے لگ جائیں تو لوگ کہیں اس کا تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے سبھی کو لے لیتے ہیں تو جنت جس کی بات ہم کرتے ہیں تو کیا جنت کا داخلہ دنیا کے کلبوں سے بھی کمتر ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ سب کو جنت میں لے لیا جائے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو کوالیفائی کرے یا نہ کرے ایڈمیشن ٹیسٹ دے یا نہ دے سب کو بھر لیا جائے جنت کے اندر ہرگز نہیں ایسا آسان نہیں ہے کوالیفائی کرنا ہوگا اور سخت امتحان لیے جائیں گے بہت سے ٹیسٹوں سے گزرنا ہوگا قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ جہن میں جانے والوں کو الگ کر لیجئے وہ پوچھیں گے کتنے میں سے کتنے کہا جائے گا ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ جنت ہے یہ جنت ہے ایسا ہم نے آسان سمجھا ہے جنت میں داخل ہونا کوئی قدر و قیمت کی اس کی نہ سمجھی کہ ایسی تمناؤں سے پہنچ جائیں گے صرف کلمہ زبان سے ادا کرنے سے پہنچ جائیں گے نہیں تب یہاں پہ ذرا سا ان کو ڈانٹا گیا جو لوگ مشکلات پڑھنے پر پریشان ہوئے اب رخ پھر گیا ان کی طرف کہ جو مشکلات کھڑی کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری لوگوں کو کرنے نہیں دیتے ان کو روکتے ہیں ہنستے ہیں طنز کرتے ہیں ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں یا ایموشنل پریشر ان پر ڈالتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اپنی محبتیں واپس لینے لگتے ہیں اب ان کی طرف یہ بات ہے کہ وہ کیا کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو پکڑے گا نہیں یہ اللہ کا غضب بھڑکا کر اچھا نہیں کر رہے بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نافرمان فرمان بنا کر اور اپنا فرما بردار بنانا چاہ رہے ہوں ام حسب اللدینہ یا ملون سیاتی این یس بے سا اما اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں امیہ بن خلف جیسے لوگ ابو جہل جیسے لوگ اب ان کی طرف رخ ہے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا برا حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں من يرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ اور جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے پر آپ دیکھیں کیسے رخ تبدیل ہو رہا ہے اب پھر تسلی کس کو ایمان لانے والوں کو اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے اب ان کے آنسو پوچھے جا رہے ہیں کہ فکر مت کرو جس کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہو جس کی خاطر تنس کے تیر سن رہے ہو سب جانتا ہے بس بغیر شکوے کے بغیر شکایت کے بغیر پیچھے ہٹے جھیلے جاؤ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کو تمہاری تکلیف کا علم ہو اور جس کی خاطر تم اٹھا رہے ہو اسی کو پتہ نہ ہو جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے نہیں وہ جو رات کو اگر کبھی روئے بھی تھے اور جو آنسو تکیے کے اندر جذب ہوئے تھے اللہ نے دیکھ لیے وہ جو دل ٹوٹا تھا کسی کی بات سن کر اللہ نے دیکھ لیا سب جانتا ہے ہو سمیع العلیم کتنی تسلی ہوتی ہے مومن کو کہ میرا رب تو جانتا ہے وہ میری مدد کرے گا وہ جس کی خاطر میں اٹھا رہی ہوں مشکلات وہ مجھ کو اجر دے گا بس انسان ثابت قدم رہے پیچھے نہ ہٹے دیکھیے سفر کرتے کرتے انسان تھک یقینا جاتا ہے لیکن اب سفر کر رہی ہیں اور تھکن ہو گئی ہے اس کا علاج یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے پیچھے ہٹے گا تو تھکن ختم ہو جائے گی کیا اس کی تھکن ختم تو نہیں ہوگی تھکن بھی ہوگی فرسٹریشن بھی ہوگی غصہ بھی آئے گا ناکامی کا مزید احساس ہوگا تھوڑی دیر کو بیٹھ سکتا ہے انسان ہاں پھر ہمت ہو جائے پھر آگے چل پڑے ہو منجاہد انجاہد الف سے ہی ان اللہ اور جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے جو محنت کر رہا ہے اپنے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنی جنت کی قسط ادا کر رہا ہے اگر نیند چھوڑی ہے علم حاصل کیا ہے روزے رکھے ہیں یا حجاب کیا ہے لوگوں کی ٹیڑی نظریں اور کڑوی باتیں سنی ہیں تو اپنے لیے دراصل اس معاشرے میں رہتے ہوئے جن لوگوں کا مذاق نہیں اڑ رہا اور اسلام سے بے نیاز لوگوں میں ان کو مکمل قبولیت مکمل مقبولیت حاصل ہے ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ تو پھر جنت کے مسافر نہیں ہیں کیونکہ وہ سنگمیل وہ مائل سٹونز نہیں آ رہے ان کے راستے میں جو کہ اس جنت کے راستے میں آنے چاہیے کیوں نہیں مشکلات آ رہی ہیں کیوں لوگ نہیں ہنستے ان کے اوپر اور دوسری بات یہ کہ جس سے نہیں برداشت ہوتا کوئی آیا ہے اس راستے کے اوپر اس سے برداشت نہیں ہو رہا شوق سے لوٹ جائے واپس چلا جائے اپنی آفیت کی زندگی میں چلا جائے وہ شیر ہے نا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں جو آتا ہے دین کے راستے میں سوچ سمجھ کے قدم رکھے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کوئی اسٹینڈنگ اویشنز نہیں ملیں گے کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ساری دنیا سپورٹ کرے ہم حجاب کر کر ہیں سب کہیں گے پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہو میاں اور زیادہ فریفتہ ہو جائیں ہمارے اوپر ہم اور زیادہ ینگ لگنے لگ جائیں اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لوٹنا چاہتے ہو شوق سے لوٹ جاؤ جاؤ, جاؤ واپس عافیت میں چلے جاؤ لیکن کتنے دن آفیت رہے گی یہ بھی یاد رکھ لو کل و نفس سے ضائع آج ایمان کا مزہ بہت کڑوا لگ رہا ہے تو موت کا مزہ تو اور بھی زیادہ کڑوا ہے اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں تو کوئی عافیت نہیں ہوگی تو بہت عقلمند جو آج مجاہد بن جائے بہت عقلمند اور اللہ پر کسی کا احسان نہیں اللہ کا احسان کہ اللہ نے تم کو یہ موقع تو دیا ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو اگزام دینے کے لیے بلایا جاتا ہے جسے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ اس کو ایگزام کے لیے بلایا گیا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو نہیں بلایا گیا کیا اس کے لیے کامیابی کا امکان ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو جانا کامیابی کا امکان ہے جس پر امتحان نہیں آ رہے وہ پریشان ہو کہ کیا اللہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا مجھ کو کیا میں کام ہو گیا تو کامیاب وہی ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں وہ لدی نہ آمنو وہ امل و صالحم سی آتے ہم لنجی ان آسن الدی کانو یا ملون جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے وہ وسعین ال انسان اب والی حسن انجا ہدا کل کبھی تعملون ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اب آپ دیکھیے بارہا قرآن میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے لیکن اگر والدین بھی اللہ کی حق تلفی کرنے کو کہیں تو والدین کی بات نہیں ماننی تو جب والدین کی نہیں ماننی تو اس سے کمتر رشتوں کی تو کوئی ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے لاتعط علی مخلوق فی سیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں یہ مقصد ہے سرداریات میں ہم پڑھیں گے وما خلق تلجنح و السا اللہ لیعبدونی. میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں اولین مقصد ہماری زندگی کا اپنے رب کی بندگی کرنا یہ میری ڈگنیٹی ہے میرا حق ہے یہ میرا رائٹ right ہے کہ میں اپنے رب کی بندی بنوں اور کوئی مجھ سے میرا یہ حق نہیں چھین سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ماں بننا میری زندگی کا مقصد ہے بہت اچھی بیوی بی بننا سوشل ایسٹ بننا اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ میری زندگی کا مقصد ہے بہت اچھی بہو بننا بہت اچھی بیٹی بننا یہ میری زندگی کا مقصد ہے ضرور ہے لیکن کب اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر اگر اللہ کی اتاد سے باہر نکل کر اچھی بیوی بی بننا ضروری ہو گیا ہے تو مت بنے اچھی بیوی بی. رہنے دیں آپ اللہ کی نظر میں اچھی بیوی بی ہوں گی شوہر کی نظر میں نہیں تو کوئی بات نہیں آپ اللہ کی نظر میں اچھی بیٹی ہوں گی اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں تو کوئی بات نہیں آپ کی مجبوری ہے ہم محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں تو مومن بھی اللہ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کہتے ہیں ایم سوری میں کیا کروں آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ میں چاہتا ہوں کرنا میں نہیں کر سکتا آئی ایم سوری ہم کہتے ہیں نا میں یہ کام نہیں کر سکتی ہسبینڈ خفا ہوں گے تو مومن کہتا ہے آئی ایم سوری میں نہیں کر سکتا اللہ حفا ہوگا سب سے بڑا اللہ ہے نا اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہم تو اللہ کو پوجنے والے ہیں تو اپنا رائٹ right مت چھوڑیے نہ ظلم کیجیے نہ ظلم ہونے دیجیے اپنے اوپر نہ کسی کا حق ماری ہے, نہ کسی کو اپنا حق مارنے دیجیے ایمان اسی طرح کا کانفیڈینس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے و لدینہ آمن الصالحین اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک کمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں شریک کریں گے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ بیٹھتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر کہہ تو گیا روا روی میں جذبات کی رو میں آ کر پھر کیا ہوا فیضا فل جا فتنا تن سیکا اذا بلّہ مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں اللہ آمنو اب یہ آمنو کون ہے جو فرمایا کہ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں یعنی ایمان لانے والے وہ جو آزمائشوں پر صبر کر جائیں جو اپنا عمل کرتے ہوئے توکل وہ کسی انسان پر نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر کرتے ہیں وہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھتے رہتے کہ اچھا ابھی میں کام کر رہی ہوں ابھی دو سال کی میں نے پلاننگ کی ہے اب یہ شخص یوں چینج ہو جائے گا آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا پھر انشاءاللہ جا کر کبھی میں کام کر لوں گی پتہ نہیں کوئی زندہ رہے نہ رہے اس وقت تک تو پھر جب توفیق ہو توفیق کو چھوڑنا نہیں چاہیے گائیڈنس ڈیلیٹ از گائیڈنس ڈینائڈ ہو سکتا ہے کہ سارے گھر والے وقت آئے کے بن جائیں اور اپنے دل ہی سے نیک عمل کی تمنا نکل جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے تو ایمان والے وہ کہ جو ڈلے نہیں کرتے عمل کو بات سمجھ میں آ بس شروع کر دینا ہے ولادین آ من اللہ تو ضرور جان کے رہے گا ان کو جو کہ ایمان لانے والے ہیں منافقین اور وہ تو ضرور جان کے رہے گا کون ہے منافق نفاق کی ابتدا کا ذکر ہے یہاں پر کہ آزمائشوں پر گھبرا اٹھنا ہائے واویلا مچا دینا یہ نفاق کی ابتدا ہے خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ جم کے ڈٹ کے انسان کام کرتا رہے پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تھردرے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں وہ قطن جھوٹ بول رہے ہیں یہ ایک اور ایموشنل بلیک میل کی طرف اشارہ ہے بہت ہی ناسحانہ بزرگانہ ہمدردانہ محبت بھرے انداز میں کہنا کیا اتنی سی عمر میں تم نے یہ کام شروع کر دیے رہنے دو ہم جواب دیں گے اللہ کو تمہاری طرف سے یا محبت کا واسطہ دینا کہ پلیز میری خاطر پلیز میری خاطر یہ کر لو قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے کیا تھا اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے کوئی ہسبینڈ نہیں کہے گا آ کر کہ اللہ یہ بیوی جو ہے مجھ کو راضی کرنے کے لیے تیری نافرمانی کرتی تھی اللہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے اور اس کو جنت میں بھیج دے میرا قصور ہے کوئی نہیں کہے گا یا پھر رول مر ام وہ ام ہی وہ ہی وہ بنی وہاں تو یہ حال ہوگا انسان اپنے بھائی سے ماں سے باپ سے بیوی سب سے بھاگے گا کہے گا اللہ ان سب کو جھونک دے جہنم میں مجھے بچا لے کہے گا اللہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی خود اس کو مزہ آتا تھا میرے ساتھ پارٹیز کے اندر اس نے بہانے بنائے میرا نام لے کر اور کوئی ماں نہیں بچائے گی اپنی اولاد کو کہ اللہ یہ اچھی بیٹی بننے کے لیے اس نے تیری نافرمانی کی تھی اللہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے میری بیٹی کو بچا لے ہاں <يَفْتَرُون> ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے اللہ پوچھے گا کیوں بہکایا تھا کیوں لوگوں کو اپنا بندہ بنایا تھا بتاؤ تم کو کیا شوق تھا خود خدا بننے کا ولاقدرس نوری فلب الفاص ہم نے نو علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے درمیان رہے اب دیکھیں نور علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ ساڑھے نو سو برس رہے یہ واحد مقام ہے جو آ رہا ہے کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا اس لیے مسلمانوں کو سکھانا ہے کہ تم چار پانچ سال میں بے بےسبرے ہوئے چلے جا رہے ہو ابھی تو دن ہی کتنے گزرے ہیں جمعہ جمعہ آٹھ دن تم پر آزمائش آئے ہوئے ہم سب دیکھ لیں کتنے دن ہوئے ہم کو دین میں آئے ہوئے جو ہم میں سے ہیں جو کس رات مستقیم پہ چلے ہیں اور جو مشکلات اٹھا رہے ہیں دو مہینے چار مہینے سال دو سال اس سے زیادہ تو نہیں تو ہمارے لیے سبق ہے کہ تم اتنی جلدی بے صبرے ہو رہے ہو دیکھو ہمارے بندے کو نو علیہ السلام کو ساڑھے برس کی تبلیغ اور یہ بھی تم نہ سمجھنا کہ تم کوئی پہلے ہو جو اس راستے پہ چل رہے ہو کو زیادہ اپنے بارے میں گمان نہ کرنا کہ ہم ہی بڑے نیک ہو گئے ہم بھی سارے مشکلات آ رہی ہیں بہت گزر چکے لوگ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سا برس تبلیغ کی نہ مانا لوگوں نے فا خاضہ محمد طوفان ظالمون آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے فا ہو تو نو علیہ السلام کو ہم نے نجات دی وہ اسحاب صفینتی اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا وہ جال آیا اور دنیا والوں کے لیے اس کو ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو افقال علیہ قوم ابد اللہ و جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو الیہی ترجعون اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور اگر تم جھٹلاتے ہو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں اولم یار فیوبد اللہ الخل ہو ان نزال کا اللہ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان تر ہے یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے اللہ ہی دوبارہ لوٹاتا ہے تو وہ تو پلانٹ سائیکل ہے ہم دیکھتے ہیں پلانٹ کنگڈم کے اندر کہ کیسے کھیتی کٹتی ہے دوبارہ کیسے ہری بھری ہو جاتی ہے ذرا اس مضمون کے حوالے سے اس کو لے کے چلتے ہیں جو جہاد کی بات آ رہی ہے جس چیز کے جانے پر ہم اتنے افسردہ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں سے ہماری عزت چلی گئی لوگوں کے دل سے ہماری محبت نکل گئی پہلے تو اتنا ہمارا خیال کرتے تھے ہر جگہ ہمیں بلاتے تب ہمیں پوچھتے نہیں تو ذرا انسان سوچے کیا ہمیشہ سے تھا اس طرح سے ہمیشہ سے تو نہیں تھا اور جو بھی کسی کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا ہوئے تھے میرے لیے کس نے ڈالے تھے کیا میرا کمال تھا تو میرا تو کمال نہیں تھا کوئی اگر یہ سوچے کہ میری خوبصورتی میرا سلیقہ میرا اچھا رویہ اور میرا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ میرے دیوانے ہیں بڑی بھول ہے بڑی بھول ہے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر ان چیزوں سے ہوتا تو یہ حسین اور جمیل عورتیں یہ شوہروں کے دلوں پہ راج کرتی ہوتی ہیں لیکن آٹھ آٹھ آنسو ان کو روتے دیکھا گیا ہے یہ تو اللہ ڈال دیتا ہے دل میں جس کے چاہتا ہے اللہ ہی نے ڈالا پہلی دفعہ اب لے لیا تو اللہ نے لے لیا تو نامراد ہونے کی اور مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر آج لوگوں کی محبتیں ویسی ہری بھری تم کو نظر نہیں آتی آج ویسی رونق نظر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں آخر کھیتی کٹنے کے بعد دوبارہ بھی تو ہری بھری ہو جاتی ہے نا تو یہ محبتوں کی فصل دوبارہ نکل آئے گی تم صبر تو کرو تم اللہ کی رحمت تو مانگو تم اللہ سے تعلق تو جوڑ کے رکھو تو پھر دیکھو کیسا مہربان ہوگا رات ہمیشہ تو نہیں رہتی دن بھی تو آتا ہے بے صبری سے کوئی دن جلدی تو نہیں آ جائے گا تو صبر ہم میں نہیں ہوتا ہم اتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں اتنی جلدی بے سبرے ہو جاتے ہیں ہم شک میں شکایتیں اللہ سے بھی کرنے لگ جاتے ہیں نہیں یہ طریقہ نہیں ان ذالک اللہ اللہ پہ بہت آسان ہے اور آزمائی شرط ہے اس کے لیے آزمائے بغیر نہیں پتہ چلے گا جب چیز جاتی ہے لگتا ہے ہمیشہ کے لیے چلی گئی لیکن کچھ وقت گزرتا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ دہرا کے دے دیتا ہے اللہ دگنا دے دیتا ہے اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ جب محبتیں چلی جاتی ہیں دل ٹوٹتا ہے نا اچھا ہم کیا سمجھتے تھے کہ فلاں مجھ سے محبت نہیں کرے گا ہائے ہائے میں تو مری جاؤں گی ہائے میرا کیا بنے گا میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم بہت مضبوط ہیں ہم سب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں سب نے اپنی محبتیں واپس لے لیں تب بھی تو کھا پی رہے ہیں پہن اوڑھ رہے ہیں زندہ ہیں اور جب وہ واپس آتی ہیں محبتیں تو پھر وہ محتاجی بن کے نہیں آتی یہ یاد رکھیں مجبوری بن کے نہیں آتی بلکہ جب وہ آتی ہیں واپس تو ٹھیک ہے خوشی لے کر آتی ہیں انسان کی زندگی میں لیکن اللہ کو نہ چھوڑے اللہ کی محبت نہ چھوڑے انسان کلسیرو فل اردی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر تو دیکھو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ دوبارہ بھی زندگی بخشے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھرے جانے والے ہو تم نہ زمین میں عجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے و لدینہ کفربی آیات اللہ وی الاء کا یس رحمتی و اولا کا لحم اذاب جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اسے منار مِنَ آخر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا کلا قومی یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے کیسی مدد کی کیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مد کی اس لیے قربانی بہت بڑی تھی ثابت قدمی بہت زیادہ تھی تو جب قربانی بڑی ہوتی ہے ثابت قدمی ہوتی ہے تو بڑی مدد آتی ہے اللہ کی تو جو مدد چاہے پھر وہ اپنی قربانی کو بھی دیکھے اپنی ثابت قدمی کو دیکھے وقال ان تخل تم مندون اللہ ہی انہوں نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کیا کر لیا ہے مبد دتن بین کم فلحیات دنیا اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بتوں کو محبت کا ذریعہ بنا لینا جب انسان اللہ کی نافرمانی پر تل ہی جاتا ہے تو پھر جو اس کا گروپ اس کا سوشل سرکل اس کے دوست اس کے رشتہ دار سب جس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے ہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی کی جو گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی نافرمانی جو ان کی رسومات ہوتی ہیں جو ان کی عبادات ہوتی ہیں کہنے کو عبادت ہے لیکن وہ بھی اللہ رسول کی نافرمانی فرمانی پر اور اسی میں جڑ کر رہتے ہیں اسی میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو دنیا بنانا چاہتے ہیں اور دنیا کو رنگین رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ہر حال میں بس اچھے لگیں اور ہم خوش رہیں چاہے ہم اللہ کو بالکل اچھے نہ لگ رہے ہوں چاہے آخرت ہماری برباد ہو رہی ہو لیکن وہ دنیا بناتے چلے جاتے ہیں ہر غلط موقع پر آ کر ہمارا ساتھ دیں گے اور ایسے لوگ اچھے بھی بہت لگتے ہیں پھر کہ دیکھو کتنا ہمارا خیال ہے ان کو لیکن یہ چیز کیا ہوگی قیامت کے دن ایسی دوستیاں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گی جو اللہ کی نافرمانی پر قائم کی گئی ہوں گی دشمن ہو جائیں گے لانت بلامت کریں گے دوسرے کو وہ کہے گا اللہ اس نے بہ کایا وہ کہے گا اللہ اس نے بہ کایا آگے جا کے ان شاء اللہ سور زخرف میں پڑھیں گے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا الخلا یوم ادن باردو حملے بار دن ادو متقین دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس دن سوائے متقیوں کے جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر دوستیاں کی ہوں گی اللہ کی فرما برداری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی محفلیں اپنی مجلس سجاتے ہوں گے وہ آپس میں دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے فع من اس وقت لوت علیہ السلام نے ان کو مانا لط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے نفیو تھے و اننی انّی الى الا ربی هو عزیز الحکیم اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے و وہ حب نہ لہو اصحا قوبہ و جافی درت نبوتا ول کتابہ و آتی نا اجر فر دنیا اور ہم نے اسے اسعاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا کتنی قربانیاں دیں ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ نے کس قدر ان کے قدر کی قدر افزائی کی واقعی اللہ کی راہ میں ہم چل کر تو دیکھیں کیسے اللہ راہیں کھولے گا کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے لیے بے قدر ہونا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کو عزت جاتی ہے لیکن اس کے بعد اللہ اتنی قدر کرواتا ہے کہ واقعی جس کی, کی کوئی حد بھی نہیں ہوتی اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم سب کو یہی سبق دیتا ہے و لوطاً اطقال علیہ قوم ہی انَََتا الفاح شتا ماں سبقہ ہم نے لوت علیہ السلام کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا املا تاطون رجالا و تختاون و تا تو نادی کمل کر <الْمُنْكَر> کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو تو کیا پتا چلا کہ وہ کھلم کھلا یہ کام کرتے تھے نادی کلب کو کہا جاتا ہے تو معاشرہ جب اتنا بگڑ جائے کہ کھلم کھلا فحشی ہونے لگ جائے اور لوگ اس میں بیٹھ کے باقاعدہ اس کو دیکھتے ہوں اور دیکھ کر اس کو انجوائے کرتے ہوں اس قوم کے ہلاک ہونے میں کیا کثر رہ جاتی ہے پھر اور جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ نائٹ کلبز اور فلاں اور فلاں یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھیں انسانوں کا کیا حال ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے درمیان پروکریشن کا معاملہ ہے نسل جاری رکھنے کا معاملہ ہے وہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے جانور بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی دو جانور یہ کام کر رہے ہوں تو باقی جانور وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگ جائیں جو اللہ فرماتا اولا کا کل انعام بلہم عدل کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں انسان جب گرتا ہے اپنے مقام سے تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے یہ گندے کام باقاعدہ مجلسوں میں دیکھے جاتے ہیں اور ان کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو اور آج کی دنیا میں یہ جو ہوما ہے اس میں آپ دیکھیں پھر ایڈس ایک عذاب ہی کی طرح آیا ہے چاہے وہ اس کو عذاب سمجھیں یا نہ سمجھے لیکن یقیناً یہ ایک اسکروج ہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے جواب ہی پھر کوئی جواب ان کی قوم کے پاس نہ تھا اس کے سوا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے قولا رب سرقومفسین لط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان نفی لوتا وہاں تو لوۃ علیہ السلام موجود ہیں قالو ناہن عالم بمن بنفی انہوں نے جواب دیا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا وقالو قالو تخف ولا تہذن انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو ان منجو کا بے شک ہم آپ کو نجات دے دیں گے وہ اہلکا اور آپ کے گھر والوں کو علم رکا سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے و لک نہ منہ آیا تمبئی نتن یا قلون اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں جہاں پہ قوم لوط آباد تھی وہ علاقہ ڈیٹ سی کے پاس تھا جہاں پہ آج کل ڈیٹ سی ہے اب ڈیٹ سی دنیا کا واحد وہ دریا ہے کہ جہاں کسی قسم کی زندگی نہیں پائی جاتی اس میں سالٹ کانسنٹریشن اتنی زیادہ ہے سلفر کی کنسنٹریشن اتنی ہے کہ ریور جارڈن سے بھی جو مچھلیاں اس میں آتی ہیں وہ ڈیٹ سی میں بحر مردار میں آتے ہی مر جاتی ہیں یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ قومی آباد تھی اور اب بالکل بنجر بیابان ہے بلکہ وہاں کی ریت بھی اس قسم کی ہے کہ اگر وہاں کوئی لوہے کی سلاخ بھی ڈالی جائے تو چند منٹوں میں وہ لوہے کی سلاخ جو ہے وہ بھر بھری ہو جاتی ہے گلنے لگ جاتی ہے اب اس کے نیچے ایکسکرویشن بہرحال کچھ کیے ہیں کچھ سیٹلائٹ سے بھی تصویریں لی ہیں اور پتا چلا ہے کہ ڈیٹ سی کے نیچے بھی کچھ uh, پانی کے سپرنگز ان کو ملے ہیں جس سے پتا چلا ہے کہ یہ فریش واٹر یہاں پر کبھی بہا کرتا تھا بہت زرخیز علاقہ تھا جو سیٹلائٹ کی تصویریں انہوں نے لی ہیں اسے پتہ چلا ہے کہ ریت کے نیچے بہت سی بستیاں ہیں جو کہ دبی ہوئی ہیں اب وہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں وہ علاء مدینہ اخواہم شعیبہ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا يا قوم ورج اليوم ولا الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اور روزے آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر ذاتیہ نہ کرتے پھرو فقر زبو ہو فقرت مر رج فتح دار مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے وہ آدن و سمودا وقت طبی اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے وہ زین الحم الشیت <عَمَالَهُم> ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنمہ بنا دیا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا وہ قانو مستبصرین حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے یہ بڑی ہے اقل والے لوگ تھے بڑے ورلڈی وائز تھے بڑے پڑھے لکھے ترقی یافتہ پروگرسو انٹلیکچوئلس تھے سائنس میں ترقی کر رہے تھے آرٹ کلچر آرکیٹیکچر بہت تھا ان کے ہاں سب کچھ تھا لیکن آخرت سے غافل تھے بالکل لگتا ہے کہ آج کی دنیا کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے علم والی آنکھ تو بہت روشن اور اللہ کے علم والی آنکھ بالکل بند یہی تو فتنا دجال ہے اور اس دنیاوی علم کی چمک دمک نے مسلمانوں کو اتنا خیرا کر دیا ہے ہماری آنکھوں کو اس کی ڈیزل اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم بھی اب انہی کے پیچھے چل پڑے ہیں یہ حال ہے ہمارا کہ ہم اپنی کتاب کو خود نہیں پڑھتے ہم ہر چیز کو وہاں سے لیتے ہیں حالانکہ ہر اچھائی ہمارے دین میں موجود ہے ہمیں کسی کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں کسی تہذیب سے کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے اسلام سے سیکھا ہے اگر آج وہ ویلفیئر سٹیٹس بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے کس نے بنیاد ڈالی تھی ویلفیئر سٹیٹ کی اسلام نے ڈالی تھی ہر اچھائی اسلام کی انہوں نے لی ہے جہاں آپ کو جو اچھائی نظر آئے یقیناً اس کا تعلق اسلام سے ہے اور جو برائی آپ کو جہاں نظر آئے وہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے و قاروں و فراؤں نوہ مانا و لقد جا اہم مو سابل بیناتی فسط بروف العردی و سابقین اور قارون اور فرعون اور حامان ان کو ہم نے ہلاک کیا موس علیہ السلام ان کے پاس بیہ لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے وہ کلن اخذ نہ کار ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے سبب سے پکڑ لیا وہ منہ ہم ارسلہ علیہ حاصبہ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی وَمِنْهُمْ من أَخَذَتْهُ اخذرت خسا اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا وہ منہ ہم خصف نہ بہل اور کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا وہ مَنْ ہمََََََََََن ارخ اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ اللہ علی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا ولا كَانُوا أَنفُسَهُمْ انفسم مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے تو اللہ سے ٹکر لینا اقل مندی نہیں ہے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ اقل مندی نہیں ہے لوگ خفا ہو جائیں اللہ کا اختیار ہے اللہ راضی کر دے گا لوگوں کو لوگ شر پہنچائیں لوگ تکلیف پہنچانا چاہیں اللہ بچانے والا ہے لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کو راضی نہیں کروا سکتی اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے ساری مخلوق مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی مسل النزیمتخمون اللہ اولیا کا مسََََََََََََََََََََََََََ كبوت جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے یعنی دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں اللہ پر توكل نہیں کرتے لوگوں کی مدد کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں کہ فلا میرا ساتھی بن جائے فلا میرا ساتھی بن جائے امیدیں لگاتے ہیں کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور نہیں ساتھ دیتے لوگ تو جب لوگ ساتھ نہیں دیتے تو عمل چھوڑ دیتے ہیں تو يہ شركى تو ہو گیا اللہ پر توکل کرنا ہے کسی کو مت دیکھا کریں نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں بس اوپر دیکھیں اپنے رب کو اللہ سے دعا اوپر اور نیچے سجدہ نمازیں پڑھیں اور دعا کریں وسطعین و بے صبری لیکن کچھ لوگ کیا ہیں جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی کیسی ہے اتخذت بیتا اپنا ایک گھر بناتی ہے وہ ان اوہن البیوتی لبئی طلع اور سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے لوکانوں یا لمون کاش کے یہ جانے اب دیکھیں جالے سے تصور کیا آتا ہے نگلیکٹ کا آتا ہے نا گندگی کا تصور آتا ہے تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جب اللہ کی طرف سے نگلیکٹ شروع ہو جاتی ہے تو پھر شرک کی گندگی آنے لگتی ہے جب اللہ کو وکیل نہیں بناتا انسان تو پھر وہ ادھر ادھر کا رخ کرنے لگتا ہے انَ اللہ یالم وہ عزیز الحکیم یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے تلک <لِلنَّاس> یہ مثال ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں وَمَا إِلَّا <الْعَالِمُون> مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ واتی وردا بالحق۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیتٌ للمؤمنین۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 45 اتلو ما اوریہ الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنهٰی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ ماتَََََ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وہی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے یقیناً نماز فہش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو ذکر آ رہا ہے تلاوت قرآن کا تلا یت لو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا کسی کو فالو کرنا اس کا مطلب بلند آواز سے تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے پڑھنا یا پڑھ کر سنا دینا تو کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کتاب کی تلاوت کیجئے اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے انسان خود پڑھتا رہتا ہے کتاب کو بہت سی باتیں اس کو خود بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں قرآن خود پڑھ کے لیکن جیسا قرآن سن کر سمجھ میں آتا ہے ایسا خود پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ پڑھ سنائیے ان کو آپ بلند آواز میں ان کے سامنے پڑھیے تاکہ یہ سنیں سننے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سارے حواس اس کے ساتھ انوال ہو جاتے ہیں کان سن رہے ہوتے ہیں آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں دماغ سوچ رہا ہوتا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو قرآن سننے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے مددگار ماحول ہوتا ہے اور مددگار ماحول میں بیٹھ کے جب انسان اللہ کی بات سنتا ہے تو یقیناً وہ زیادہ اس کو فائدہ دیتی ہے اور نماز کا بھی ذکر کیا گیا نماز قائم کیجئے اور نماز فواہشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز ذریعہ ہے یہ کوئی مقصد نہیں ہے ہم نے پڑھا تھا سر توحہ میں کے واقع میں سولاۃ الکری مصلام صلاح تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تو نماز کیا ہے ذریعہ ذکر نماز ذریعہ ہے مقصد ہے کہ اللہ یاد آجائے جائے استذار اللہ ہی بالقلب اللہ کی یاد دل میں آ اس طرح نماز پڑھے کہ دل اور دماغ دونوں حاضر ہوں زندہ دل اور زندہ دماغ کے ساتھ نماز پڑھی جائے شعور اور فکر کے ساتھ نماز پڑھی جائے طریقہ بھی درست ہو وقت کی پابندی ہو اور خوشی کے ساتھ خزو کے ساتھ انسان نماز پڑھے اس لیے کہ خوشی اور خضو اللہ کو یاد رکھنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے ذہنوں پر تازہ رکھنا یہ دراصل نماز کی روح ہے جو روح والی نماز ہوگی وہ یقیناً انسان کو بے حیا سے اور بری باتوں سے روک لے گی لیکن بے روح نماز مردہ نماز تو مردے تو نہیں روکتے برائی سے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میری نماز زندہ نماز ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا زندگی میں کہ یہ زندہ نماز ہم کو برائیوں سے روک دے گی حکم دے گی ہم کو کہ ہم برائیوں سے رک جائیں اور اگر وہ زندہ نماز نہیں ہے بے روح نماز ہے تو پھر مردے تو نہیں روکا کرتے برائیوں سے مردہ نماز بھی نہیں روکتی برائیوں سے ولاذکر اللہ اکبر فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے یعنی جا نماز لپیٹ دینے کے بعد انسان کہیں اپنی اس کیفیت کو بھی نہ لپیٹ دے جو نماز کے دوران اس کو حاصل ہوئی تھی نماز کے دوران جو کیفیت اس کو حاصل ہوئی تھی اب اس کیفیت کو اب باقی زندگی پر پھیلانا ہے اب جو کام اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں کرے گا جو کام شریعت کے مطابق کرے گا ہاتھ سے پاؤں سے باقی زندگی میں وہ سب کا سب ذکر ہے وہ سب کا سب عبادت ہے اور ذکر کا بہترین طریقہ مصنون دعائیں انسان اگر مسنون دعائیں یاد کر لے صبح شام کی دعائیں یاد کر لے تو پھر یہ بہترین ذکر ہو جاتا ہے تو کتاب ہے اور نماز ہے اور اللہ کا ذکر ہے نماز کے اندر بھی تاثیر اور تاثر اس وقت پیدا ہوگا جب انسان کو خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنا آئے گا اور اس کے مطلب سمجھ میں آئیں گے اگر نماز کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی انسان کی توجہ نہیں رہ سکتی اپنی نماز میں اور قرآن صرف خوبصورتی سے پڑھنے ہی کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تو ہمارے ہر عمل کو خوبصورت بنانے کے لیے آیا ہے ہمیں موسن بنانے کے لیے آیا ہے تو لہذا اس طرح نماز پڑھنے جو کہ محسنوں کی نماز ہوتی ہے خوب نماز کو سجانا ہے بہترین قراءت کرنی ہے بہترین انداز سے اس میں تمام ارکان کو ادا کرنا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم وله نسلمون اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اندہ طریقے سے عمدہ طریقے کی بات کی گئی ہے یہاں پر پھر دیکھیے پھر یہ حسن بحث کرنے میں کہاں سے آئے گا جب انسان کی نماز زندہ ہوگی اور اس کا قرآن بہترین ہوگا نہ صرف قرآن بہترین طریقے سے پڑھتا ہوگا بلکہ اس کے پاس قرآن کا علم بھی ہوگا قرآن ہم کو بہترین دلائل فراہم کر دیتا ہے چاہے ہم شرک کی تردید کرنا چاہیں یا ہم اہل کتاب سے بات کرنا چاہیں اگر قرآن کی آیات آپ کو یاد ہوں اور قرآن کے وہ خاص خاص مقامات پر آپ کی نظر ہو جہاں مشرقین سے خطاب کیا گیا یا اہل کتاب سے خطاب کیا گیا تو آپ اگر قرآن کوٹ کر سکیں اپنی گفتگو کے دوران تو یہ چیز بہترین بحث میں تبدیل ہو جائے گی احسن جس کو کہا گیا نا تجادل اہل الکتابی اللہ بلطی یا آحسن احسن طریقے سے انسان اپنی بات پیش کر سکتا ہے دلیل کے ساتھ اور جب دلیل نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا تو بعض دفعہ علم کی کمی کو ہم آواز کی اونچائی سے اور غصے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم بات کو بگاڑ دیتے ہیں تو اگریسو نہیں ہونا بحث کرنے میں الفاظ کی کشتی نہیں لڑنی بحث کرنے میں اپنی انا کو سامنے نہیں لانا بلکہ اپنے رب کی ذات کو سامنے رکھ کر کے میں کس رب کی نمائندہ بن کر اس وقت کھڑی ہوں میں کس رب کا پیغام پہنچا رہی ہوں تو اس کے شاعن شان انداز میں پیغام پہنچا دینا چاہیے اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس لیے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر کرتے ہیں اب یہاں کافرون لفظ آ رہا ہے ایک تو قانونی معنی ہیں کافر کے کافر وہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانیں تو وہی لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کا انکار کریں ایک اور بھی ہیں قفران نعمت کرنے والے نا شکرے لوگ ایسے نا شکرے لوگ کہ جو اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنی روح تک اس قرآن کو پہنچنے نہیں دیتے اپنی روح کی غذا نہیں بناتے اللہ کے کلام کو تو انہوں نے بھی تو ناشکری کی آپ کے سامنے بہترین غذا کوئی رکھ دے اور آپ نو تھینک یو کہہ دیں اس کو تھینکس بٹ نو تھینکس تو یہ ناشکری ہے آفر کی جا رہی تھی آپ کو اتنی اچھی غذا آپ کے لیے فائدے مند تھی آپ کے جسم کو فائدہ دیتی اس کو ریجیکٹ کر دیا کفر کیا کفران نعمت کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کی بہترین غذا آسمان سے اتاری ہے وہی کی شکل میں اور جو اپنی روح تک اس کو نہ پہنچنے دے اپنی خواہشات کو آڑ اور حجاب بنا لے تو اس نے تو بہت ناشکری کی اللہ کے اس تحفے کی وہ ماکنتا تتل قبل ہی من کتاب ولا خط یمینی کا عزل رقاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے بل ہوا دراصل یہ تو روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنے کے علم بخشا گیا تو قرآن کو کیا کہا گیا روشن آیات جو کہ دلوں کے اندر ہیں علم والوں کے دل میں قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے حافظ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو بے جان صفوں پر سے نہیں پڑھتے بلکہ دھڑکتے دلوں پر ان کے لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن کا کوئی حکم کوئی قرآن کی بات سامنے آتی ہے لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میری اپنی فطرت کی پکار ہے ہما یجہدو بھی آیاتینا الامعن اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے یؤمنون۔ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے و لذینہ آمن بل باطلی و کفر بہم جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں کس قدر غافل وہ رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے پھر وہ کیسے بے خوف رہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے آپ دیکھیں جو شخص قرآن سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ آخرت کو اپنے سے قریب محسوس کرتا ہے اور اتنا ہی وہ جنت اور دوزخ کو قریب محسوس کرتا ہے گناہ کرتے ہی فورن کانشیس ہو جاتا ہے اس کو ایک دم عذاب کا خیال آ جاتا ہے اللہ کی ناراضگی کا خیال آ جاتا ہے نیک کام کرتے ہی اس کو اللہ کی رضا کا خیال آ جاتا ہے جنت کا خیال آ جاتا ہے بالکل قریب ذہنی طور پہ بہت اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہے اور جو شخص قرآن سے جتنا دور ہے وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہے اور وہ آخرت سے بھی بہت دور ہے آخرت کو بہت دور کی چیز سمجھتا ہے گناہ کرتا ہے خوف نہیں آتا اس کو کہتا ہے دیکھا جائے گا جب ہوگا نیکی جب کرتا ہے تو اس کو لالچ نہیں آتی کہ میں اور زیادہ نیکیاں کروں مجھ کو اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجھ کو اپنی جنت حاصل کرنی ہے تو جو لوگ قرآن سے دور ہیں ان کا حال بتایا گیا وہ قبل یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں خود اپنی شامعت اعمال کیسے بلاتے ہیں ولولا اجل و مسم الجاحم الذاب اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ انا جہنم الاموحیتا تم بال کافرین حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے کیسا تصور آتا ہے گھیرے میں لے چکی ہے لگتا ہے کہ جانوروں کا گلہ ہے اور اس کے چاروں طرف باڑھ لگا دی گئی ہے اس باڑ کے اندر کبھی سفاریز اگر آپ نے دیکھے ہوں سفاریز میں جانور ہوتے ہیں ہر جانور خود یوں محسوس کرتا ہے جیسے آزاد ہے لیکن بہرحال وہ گھیرا ہوا ہے آزاد نہیں ہے کافر اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے مقام انسانیت سے گر کر جانوروں کے مقام پر آ جانے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں میں بالکل آزاد ہوں لیکن در حقیقت جہنم نے اس کو گھیرا ہوا ہے اسی تو باڑ لگی ہوئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا اسجن مؤمن۔ ولجن کافر دنیا تو مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا کتنی بھی لگژریز کے اندر ہے لیکن بہرحال ایک سونے کا پنجرہ ہی لگتا ہے اس کو اور کافر کے لیے جنت ہے جہاں سے چاہتا ہے چرتا ہے چکتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے جو چاہتا ہے بولتا ہے جو چاہتا ہے پہنتا ہے اپنے طرف سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نہ جہن نہ تم کافرین اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ اب چکو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے یا عبادی اللہ منو ان نہ اردی واسیات اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ سرین کبوت مکی صورت ہے کفار مکہ نے مسلمانوں کا ناختہ بند کیا ہوا تھا بہت ان کو تنگ کیا ہوا تھا دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا اب یہاں پر راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان ارتھ باؤنڈ نہیں ہوتا اصل اہمیت کسی زمین کے ٹکڑے سے جڑے رہنے کی نہیں ہے اصل اہمیت اللہ سے جڑے رہنے کی ہے تو اگر تمہارا یہاں پر رہنا اتنا مشکل ہو رہا ہے تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو اس جگہ کو چھوڑ دو تم ہجرت کر جاؤ اب آج میں اور آپ ہم میں سے کوئی اگر مہاجر فی سبیل اللہ بنتا ہے ہم اپنے گھر تو نہیں چھوڑ سکتے ہم گھر چھوڑ کر کہاں جائیں گے لیکن ایک ہجرت بہر ہمیں کرنی ہے ذہنی ہجرت ہمیں کرنی ہے ہمیں ان رسومات سے ان چیزوں سے جو کہ غیر اسلامی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں جس میں اللہ کا غذب بھڑکتا ہے اس سوچ سے اس فریم آف مائنڈ سے اس طرح کی عادتوں سے اس طرح کی باتوں سے اس طرح کے دوستوں سے اس طرح کے شوق سے ہمیں بھی تو ہجرت کرنی ہے کتنے لوگ اپنے شوق چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند کتنے ہی لوگ ان عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند جسمانی طور پہ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا یہ نسبتاً آسان ہے چند گھنٹوں کا چند دنوں کا چلیں چند مہینوں کا سفر ہوگا لیکن ایک ہجرت جو کہ ایک برے ماحول میں رہ کر انسان ہر وقت اس کو کرتے رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ والی ہجرت ہے بری عادتوں کو چھوڑتا رہے برے شوق اپنے چھوڑتا رہے بعض لوگوں کی ہوبیز ہوتی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوبیز میری اللہ کو پسند نہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی ان ہوبیز کو کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ معاش کا ذریعہ بدل لیتے ہیں نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار بدل لیتے ہیں تو کیا یہ مہاجر نہیں بالکل مہاجر ہیں اور اردی واضح اللہ کی زمین وسیع ہے رسق کے خزانے وسیع ہیں اللہ کے پاس اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا کوئی ہجرت کر کے تو دیکھے پھر وہ دیکھے گا کہ اور بہت کچھ وسط اس کی زندگی کے اندر اور یقیناً بہت بہتری آ جائے گی ایک چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے رسک ہم کھائیں گے کہاں سے اور دوسری چیز کہ اچھا ہوگا کیا اذیتیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مشکلات آئیں گی ہماری زندگی میں تو ان دو چیزوں کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے پہلے فرمایا کلو نف ثم المعتر ترجعون ہر متنفذ کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے کہ دیکھو جن چیزوں کے جانے کا تمہیں خوف ہے کہ گھر چھٹ جائے گا لوگ چھٹ جائیں گے خوشی کم ہو جائے گی زندگی سے تو اب مر کے بھی تو چھوڑنا ہے نا ان چیزوں کو تب تو زبردستی تم سے چھڑوا لیا جائے گا تو کیوں نہیں تم والنٹیرلی اختیاری طور پر ذہنی طور پہ تم دنیا سے خود منہ موڑ لو تم خود اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر لو جب جانا اسی کے پاس ہے اسی کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے تو ابھی سے اپنا چہرہ اپنا رخ اپنی زندگی کا ہدف کیوں نہ اپنے رب کو ہم بنا لیں جب گھر ہمارا ہے ہی آخرت کا گھر تو کیوں نہ بس یہاں ہم ضرورت کے تحت اپنے گھروں میں رہیں اور باقی توجہ اپنی ہم آخرت کے گھر کی طرف فکس کر لیں جانا تو وہیں ہے کل نب سے ذائع ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر اللہ کی طرف ہی جانا ہے تو ملینہ تر جاؤن پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند اور بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا نیما اجر العاملین یہ نہیں فرمائے کہ کتنا اچھا اجر ہے خواہش کرنے والوں کا یہ کتنا اچھا اجر ہے حسرت کرنے والوں کا نہ یہ کہا گیا کتنا اچھا اجر ہے ارادہ کرنے والوں کا اگر خواہش ہے اگر حسرت ہے دل میں نیک بننے کی تو ارادے بنیں گے اور جب ارادہ بنے گا تو عمل بھی ہوگا تو عمل ہے دراصل جو کہ تولا جائے گا اللہ دینا صبر ہو وہ <وعلی> اللہ <ربهم يتوکلون> یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کا تخوہ بھی اختیار کرے اور پھر صبر کرے ان دو چیزوں سے وہ اسرات مستقیم پر تو جائے گا یہ عمل کی ابتدا ہو جائے گی لیکن جب عمل ایک دفعہ شروع ہو جائے اور پھر راستے میں مشکلات آئیں تو پھر رب پر توقل نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے بلکہ صرف اور صرف اپنے رب پر توقل کرنا ہے رب سے دعا مانگنی ہے تو توقل کیا چیز ہے عمل کے تسلسل کے لیے توقل بہت ضروری ہے اگر ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں کہ ایک اچھا کام اگر ہم نے شروع کر دیا اب ہم تسلسل کے ساتھ اس کو کرتے رہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اللہ پر توقل کیا جائے وہ کائی مندا بت اللہ تاہ ملو رسقا اللہ و اکم و سمیم <الْعَلِيم> کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ہم دیکھتے ہیں چڑیوں کو اور جانوروں کو اور بکریوں کو اور کتوں کو اور بلیوں کو سب اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں سب بھوکے پیٹ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو سب آسودہ ہوتے ہیں نہ صرف خود کھا پی کر آتے ہیں بلکہ اپنے اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں تو جو رب جانوروں کو کھلا پلا رہا ہے تو کیا وہ انسانوں کو نہ کھلائے گا کیوں ڈرتے ہو کل کیا کھاؤ گے اللہ دے گا ولا انسال من خلقت سماواتی ولادا و سخر شمسا و القمر یقول اللہ فنّا یو فقون اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں اب مجھے بتائیں اس میں دھوکے کی کیا بات ہے دھوکے کی بات یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالی نے چاند اور سورج کے لیے قوانین بنائے ہیں اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس کی تابے کر رہے ہیں اور پھر سوچنا کہ نہیں میرے لیے تو اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا ہوگا اور اگر بنایا بھی ہے تو مجھے تابے کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں یہ ہے بہت بڑا دھوکا جو کہ انسانوں کی عظیم اکثریت کو لگ گیا ہے بہت عظیم اکثریت نے یہ دھوکا کھایا ساری کائنات میں وہ دیکھتے ہیں کہ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں لاز ہیں اور اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کوئی قانون نہیں وہ کسی چیز کے پابند نہیں تو یہ بہت بڑا دھوکا ہے یہ نہیں کہ خالی اللہ کو مان لینا ہے کہ ہاں اللہ نے چاند سورج بنایا ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اس کا نام ہے کہ تم بس مان لو کہ اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے وہ بھی مانو اور جب تک آخرت کا پختہ یقین نہیں ہوگا انسان اللہ کی بات بھی کیوں ماننا چاہے گا اللہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہو الحمد مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں وہ محاذ دنیا اللہ لاہ و لب اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا وہ ان دار الآخرت اللہ الحیاں لکان اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے کاش کہ یہ لوگ جانتے جیسے شیکسپیئر نے کہا کہ بٹ ار یہ کیا ہے غالب کہہ کے چلے گئے کہ بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے یہاں پر ہم دیکھتے کسی کے پاس دولت ہے کوئی محل میں رہتا ہے کوئی فقیر ہے جگی میں رہتا ہے بالکل ایسے جیسے کہ ڈراما ہو رہا ہے ایک شخص ہے جس نے کہ بادشاہ کا کاسٹیوم پہنا ہوا ہے کاسٹیوم پارٹی ہے کوئی تو کہ اگر کوئی بادشاہ کا لباس پہن لے بادشاہ کا رول ادا کرنے کو دیا جائے تو کیا سچ مچھ کا وہ بادشاہ بن اگر کسی کو فقیر کا لباس دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تم فقیر کا رول ادا کرو کیا سچ مچ میں فقیر بن جائے گا زندگی میں ہرگز نہیں اسی طرح دیکھنے میں تو یہاں پر فرعون بادشاہ ہے لیکن دراصل فقیر ہے اللہ کے کوئی محلات اس کے لیے نہیں یہاں دیکھنے میں تو خباب ابن عرط غلام تھے فقیر تھے اور غریب تھے لیکن یہ صرف دھوکہ ہے نظروں کا وہ غریب نہیں ان کے لیے تو بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑے بڑے ان کے تو نوکروں کی اور خادموں کی فوج ہے جنت میں ان کے لیے اور کیا شاہانہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لباس تیار کیا ہوا ہے اور کیا زیورات ہیں ان کے لیے تو یہ تو جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ یہ تو بس ایسے ہی کھیل اور تماشا ہے اور اصل تو پھر درجوں کا فرق پتہ چلے گا قیامت کے دن اصل حقیقت وہاں کھلے گی کہ کون ہے بادشاہ اور کون ہے فقیر اور اگر یہ پتہ چل جائے انسان کو کہ دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی دیر کی ہے تو کبھی بھی یہاں خوشیاں سمیٹنے کے لیے اللہ کی حدود نہ توڑے کبھی یہ نہ کہے کہ او وی آر اونلی ینگ ونس وی اونلی لو ونس نہیں بلکہ پتا چلے وی لیو فار ایور ہماری زندگی تو ہمیشہ کی ہے اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ محدود زندگی ہے اور خواہشات لامحدود تو پھر وہ جلدی جلدی بہت ساری خوشیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں رہنے کا مقصد ہے خوش رہنا نہیں دنیا میں رہنے کا مقصد ہے آخرت کی خوشیوں کی تلاش کرنا ان خوشیوں کا بندوبست کرنا جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہیں لہذا اگر ان کو پتا چل جائے کہ آخرت کی زندگی ہی دراصل ہمیشہ کی زندگی ہے تو کبھی اللہ تعالی کو ناراض نہ کریں آخر کی زندگی کو کبھی اس اتنی حقیر زندگی کے لیے داؤ پہ نہ لگائیں رقیب و فلفل کی داء اللہ الدین جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یقائق کی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا ہے حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں منلم الہ صفی جہنما مفولین اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم ہی نہیں وزینسن جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھا دیں گے اور یقینا اللہ نے کو کاروں ہی کے ساتھ ہے پختہ وعدہ کیا گیا تم کوشش کرو تم اپنا دل اللہ کی طرف مائل کرو تم اپنی نیت کو تو خالص کرو تم ہدایت چاہو گے اللہ ضرور راستے کھول دے گا ہدایت حاصل کرنا زندگی کا مقصد بن جائے دل کی چاہت بن جائے سوچوں کا مرکز زندگی کا مہور بن جائے ایک فکسیشن ہو جائے انسان کو کہ مجھے ہدایت چاہیے اتنا جب دل تڑپے گا اور دل کے اندر طلب ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ طلب کو اور تڑپ کو نہ دیکھے تو پھر پتہ چلا کہ اصل چیز انسان کا اپنا ارادہ ہے جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہے گا ضرور ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا اور جو خود ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وہ اللہ کا کلام سن لے نہیں مانے گا سورت الروم مکی صورت ہے روم یعنی کہ روم کو کہا گیا جو ملک کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم غلب روم فی ادن من بعد غلبهم بون